اور جاننا چاہیے کہ جو کوئی نماز پنج گانہ ادا کرتا ہے اس کو ثواب ایسا ملتا ہے جیسا زکوٰۃ اور حج اور روزے اور جہاد کا اس طرح کے خرچ پانی اور کپڑے کا خدا کی بندگی کے واسطے کرے بجائے زکوٰۃ کے کہ وہ اور رخ ہونا طرف کعبہ کے حج ہے تقبیر تحریمہ بجائے احرام کے اور منہ طرف طبلہ کے کرنا بجائے طواف کے اور کھڑا ہونا بجائے وقوف ارافات کے رکوع اور سجود اور رکاتیں مانند دوڑنے درمیان صفح و مروہ کے اور موقوف کرنا کھانا پینا بجائے روزہ کے ہے اس لیے کہ سوم پابند کرنا نفس کا ہے اور بند کرنے سے نفس کے ایک ساتھ بھی اس کی خواہشوں سے ایک صورت سوم کی ہو جاتی ہے بلکہ بنسبت روزے کے ایک طور سے زیادہ بند کرنا ہے اس واسطے کہ توجہ ظاہری اور باطنی طرف غیر کے کرنا نہیں چاہیے اور دفع کرنا شیطان کا اور مشقت میں ڈالنا نفس کا اس کی سستیوں کے اوقات میں نماز اسی واسطے جہاد ہے لیکن نماز میں حضوری دل کی شرط ہے کہ بدون اس کے نماز پوری نہیں لکھی جاتی بلکہ کبھی آدھی کبھی تہائی یا چوتھائی یا پانچواں حصہ یا چھٹا یا ساتواں یا آٹھواں یا نواں یا دسواں اسی واسطے ہے کہ ہر رکن نماز میں اتنا ٹھہرے کہ کوئی لازا حضوری میسر ہو